بے شک ہم اپنی رب پر اعمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر اور الف لے بہتر ہے اور سب سے زیادہ باق رہنے والا